برادرانی السلام السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ بارہ مسائل بیس لاکھ انعام کا پوسٹ یہ اجلاس مرکزی مسجد فاطمہ گوئند بنگلور میں منعقد کیا گیا الحمدللہ للہ قرآن و سنت کی آواز داخلی و خارجی طور پر جب بلند ہونے لگی لوگ دھڑا دھڑ مسلے کے علیحدی قبول کرنے لگے تب دیوبندیت حیران ہو گئی اور یہ سوچنے لگی کہ اس سیلاب کو کیسے روکا جائے تو یہ کتاب بان بارہ مسائل بسلا کے نام عوام میں پھیلائی گئی اور اس کو اسی کو بنیاد بنا کر ہر جگہ فتنہ پھیلایا گیا مثلا مثلاً آلمپور سدل گٹا تروپتی رائے درپ نیل نیلسندرا گوئند پور وغیرہ یہاں علی نوجوانوں کو پریشان کیا گیا مارا گیا سدل گٹا سے علیجیت گھرانے کو شہر سے نکالا گیا علی جب بیجا اقدامات لگائے گئے مثلاً علیجیت ندی کہ گستاف تھی علی صحابہ کو نہیں مانتے علیحدی اماموں کو نہیں مانتے علیزیت انگریز کی ناجائز اولاد ہیں ہماری ماں اور بہنوں کو گالیاں دی گئیں علیحدیش مساجد کو دینا کا اڈا بتایا گیا شیطان کے ایجنٹ بتایا گیا ہمارے خلاف بڑی بڑی کانفرنسیں کی گئیں عوام کو یہ تعداد دیا گیا ان کو سلام نہ کیا جائے ان سے شادی بیاہ نہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ یہ ایک جالی خط رابطۂ عالمی اسلامی کے نام سے خود عربی زبان میں تیار کر کے عوام میں پھیلایا گیا تاکہ اس کو لوگ صحیح سمجھیں الحمدللہ اس جالی خط کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی اس میں کوئی مہر نہیں تھی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جب قرآن و سنت کے متوالوں کو ہر جگہ ٹوکا جانے لگا تو جمعیت علماء علما بنگلور نے باطل الزامات کا علمی جواب دینے کے لیے مختلف اجلاس عام منعقد کیے مثلا 23 مئی 2004 کو دینی و اصلاحی اجلاس عام دارالسلام بلڈنگ میں چار جولائی دو ہزار چار کو تاریخ حجیز کانفرنس گرو نانک بھون میں بارہ ستمبر دو ہزار چار کو موجودات قرآن کانفرنس ڈاکٹر امبیدکر بھون میں بارہ دسمبر دو ہزار چار کو تاریخی کانفرنس سونحال میں اور چھبیس فروری دو ہزار پانچ کو اتحاد امت کانفرنس چھوٹا میدان شیواج نگر میں یہ تمام سیڑھیاں ہمارے پاس موجود ہیں مسجد مرکزی مسجد مسجد فاطمہ گوئند پور سے الحمدللہ للہ بارہ مسائل بیس لاکھ نام اس کتاب کا جواب دینے کے لیے مورخہ پچیس اپریل دو ہزار پانچ بروز پیر پہر تین بجے سے نماز عشا تک ایک اجلاس عام مرکزی مسجد مسجد فاطمہ گوئند پور بنگلور میں منعقد کیا گیا اور جواب دینے کے لیے فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب فاطم حافظ اللہ طے کیے گئے مخالفین کو جب پتا چلا کہ اس کتاب کی حقیقت کھل کر عوام کے سامنے آنے والی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہونے والا ہے تو دیوبندیت کس طرح سلمیلا اٹھی مسجد میں شور و غل فتنہ و کتنا کیسے پھیلایا گیا آپ اپنی آنکھوں سے اسی سیڑھی کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں کہ دیوبندیت کے دعویدار جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ اہل حجیز ماقیات کے منکر ہیں اس کا علمی جواب کیسے دیا گیا علما اہل حدیث بنگلور یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے تاکہ عوام گمراہیوں سے نکل کر ہدایت خرا کی, کی طرف آ لیجئے لیجیے تیار بیٹھیے اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا کرے اور باطل کا منہ کرے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو چاہے ہم بات کو کرے اور جو چاہے حق بات کے نکار یہ کتاب امت میں محض اتنا و مساج پھیلانے کے لیے اور بات کو چھپانے کے لیے یہ چیز ہزار سنت رسول اجما اور خیال اہل حدیث ان چار چیزوں کو مانتا ہے اور مخلف صرف ایک چیز دنیا قرآن اور احیم ہوں وہ خیالت ہاں وہ قیاس ہم تسلیم نہیں کرتے جس کی بنیاد قرآن میں حدیث نہ ہو بلکہ شکل نے حصول بنانی اس میں والوں کے لیے ایبرد. آپ نے بہت سارے سوالات سے موتی صاف کرا کی وقت کا مانا کر آپ کو عبان شادی وغیرہ آپ کے پڑھنے سے پتا چل رہا ہے کہ آپ کب سے قابل بات ہے آپ جو عبادت شادی وغیرہ آپ کے پڑھنے سے پتا چل رہا ہے کہ آپ کب سے قابل بات الت ہے آپ جو عبادت شادی وغیرہ ویزر کرتا ہے آپ کے پڑھنے سے پتا چل رہا ہے کہ آپ کب سے قابل بات الانیت ہے مولانا مولانا جگہ آباد سے ہم سب فیصد مطمئن ہے اور مولانا مولانا جگہ آباد سے ہم سب فیصد مطمئن ہے مولانا مولانا جل سے ہم سب فیصد مطمئن ہے بہت صحیح ہے مولانا پیسے مطمئن میں بار ڈاکی بہت صحیح ہے مولانا سے مطمئن ہے بار ڈاکی بہت صحیح ہے مولانا سے مطمئن میں آپ نے کہا کہ کوئی وقت اگر کوئی اصول بنا کے ہوتا ہے متقر کرتا ہے تو ہم تسلیم نہیں کرتے ہم جی. بھی تسلیم نہیں کرتے بات یاد رکھیے کتاب آپ کے گھر میں پڑ جائے گی وہ کتاب ہے جس کا جواب کیا باقی چیز کو رد کرنے میں ہمیشہ ہے حدیث تھا زبردست رول رہا ہے ahora vamos a la reina de وكل محدثه بدعه وكل بدعه وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ولعنه بسم الله الرحمن الرحيم واذا ذكروا بها يا ربهم كم يغترون عليها ثم موعظه للمؤمنين علماء الكرام محترم دوستوں دوستو، جمع ہونے کا مقصد یہ ہے وہ انسان غلطی سے خالی نہیں ہے انسان دو چیزوں کا انصر ہے انسانوں مرکب انسان سے بھول بھی ہوتی ہے اور غلطی بھی ہوتی ہے جہاں انسان سے غلطی ہوتی ہے اس کا اضافہ کرنا ہر مسلمان کا فل ہے کشب دے کے وہ غلطی کو شریعت کی روشنی میں غلطی سمجھے آپ کی اور ہماری نظر سے اگر کوئی کام اچھا معلوم ہو رہا ہے اور شریعت نے اس کو اچھا نہیں بتایا ہے تو وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا اور شریعت نے جس کو اچھا بتایا ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی نظر سے وہ کام اچھا ہو رہا ہے تو ہم شریعت کی نظر سے دیکھ کر کے اس کی اطلاع کرنا کیا ہے ضروری ہے اور انسان جب بھول جاتا ہے تو اسے یاد دلانا ضروری ہوتا ہے صرف ایک کردہ ایسا ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول پر بھی پکڑ کرنا چاہیے اس کردے کا نام بتاؤں گا اس کا نام ہے جاخی یاد ایک عربی کا سب سے بڑا عجیب ہے جس کو جاخید کہتے ہیں اس نے یہ عکیلا گڑھا کہ انسان سے اگر بھول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو اسے پکڑنا چاہیے کیوں? سوال کیا گیا تو اور حجیز نے اور حدیث سے طریقے سے فرمایا پر پکڑ نہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہی ہماری اطلاع کرنے کے لیے اب دیکھیے پورے دادا نے بات فرما دی ہے جب رب کی آیتیں سے یعنی ان کے رب کی آئے سے ذکر کی, کی تو وہ سنتے ہی تحقیق کرتے ہی اندھے اور نہیں پڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور مومن بندوں کے فرمائے دنیا کے اندر بے شمار انسان آئے جنہوں نے اپنی بات کو منوانے کے لیے نظر انداز کر دیا ع لوگ آئیں گے بات ایسے بھی آئیں گے جو یہ گے. کہ یہ کو, بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہنم فرمایا تو پوری امانت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائے اگر کوئی کسی کی بات کو اللہ کے ربی نے فرمایا اللہ فرمایا یہ انتظار کرے گا تو اللہ تاکیب کا مادہ ان رکھا ہے انسان کی جو ہند حیوان ہے اس ان کے اندر تاخیر کا معذہ نہیں انسان کی جو دیر اندر تاخیف کا مادہ نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں آپ کسی جانور کو لے جا رہے ہیں تو جانور کو یہ نہیں ہے کہ آپ لے جانے والا کوئی ہے یا دودھ نکالنے والا ہے یا اسے ہل جوڑنے کے لیے لے جا رہا ہے جانور کو کوئی ہند نہیں اگر جانور کو تاخیص آ جائے کہ لے جانے والا اصائی ہے تو وہ کبھی نہیں کٹے گا وہ کبھی نہیں کٹے گا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تاثیب کے لیے پیدا کیا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہارے سامنے قرآن اور حجیب کی بات آئے تو کم از کم تاخیر کر لیا کریں کیا کر لیا کریں اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا حجیب سمجھ میں نہیں آتا آج ترجمے کرنے والے اس لیے سارے ترجمے کر رہے ہیں اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو ترجمہ نہیں کرنا چاہیے ہاں کوئی بات اگر کسی زبان میں آپ کے پاس آئی آپ لے کر کے زرے در کرتے رہتے ہیں اور اس کے الفاظ کو تاکیف کے ساتھ جو بتانے والا ہے اس کی بات پر कर کر لیتے ہیں یقین کر لیتے ہیں لیکن آج قرآن کے اتنے سرجمے ہو چکے ہیں احادیث کے اتنے ترجمے ہو چکے ہیں اگر یہ قرآن اور حدیث سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے ترجمے کرنے کا کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہاں یہ بات یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو تاخیر کے لیے پیدا کیا اس کے لیے پیدا کیا ہے تاخیر کے لیے پیدا کیا ہے آج کے دور میں لگانے کی ضرورت نہیں ایک چھوٹا سا چھوٹا انسان بڑے سے بڑا انسان تاکی میدان کے اندر اپنی تاخیر کو مکمل کرنا چاہتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اب تاخیر کی جد کا ہے تقریب تاکیب کی جد کیا ہے تکلیف تاکیب کی جد تک تکلیف लेकिन جت की لیکن تکلیف کی جت غیر مخلف کی آپ دیکھیں रोशनी روشنی کی جت تاریخی تاریخی کی جد روشنی مرد کی جد عورت مرد کی جت غیر مرد نہیں ہے روشنی کی جد غیر روشنی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے, کے ساتھ ان لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں فرمایا او انما من بما فر سے ان بچوں کا ذکر فرما رہا ہے جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کے شریفے پر یعنی اپنے آبا و اجداد کو, کو اپنا لیا کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی نقی کرتا ہے کہ کے تم یہ نہیں کہنا کہ ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا شکر کیا ان کی وجہ سے ہم نے کیا اور اس سبب تو ہم کو ہلاک کر دے گا ان بات انتوں کی وجہ سے ہلاک کر دے گا اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہنا میں اپنے پیمندروں کو بھیجوں گا اپنی کتابوں کو نازل کروں گا تو اس کا نام اللہ تعالیٰ نے میں رکھا بلا بلا و کے سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ جب ان کو نعمان مقام کے اندر اربا میں جمع کیا اور ہماری صورت اور شکل کو اللہ تعالیٰ نے کے اتنی بنا کر کے وا تھا،, تھا کیا میں تمہارا پرور نہیں پر ہوں ہاں نہیں تو ہمارا پرور ہے تو فطرت فطرت تو اللہ کے لیے ہر بچہ فترت کس کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے وعدہ لیا تھا اور یہ وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا مگر اللہ کے نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں مذہب اور مذہب کے درمیان ماں باپ گائل ہو جائے اگر کسی بچے کو بلا تفریف اس کو چھوڑ دیا جائے بغیر کسی مذہب کی تربیت کے تو وہ فرمایا درمیان میں حائل ہونے والے کون ہیں تو آب وی وہ اگر اس کے باپ اور ماں یہودی ہیں بچہ یہودی بن جاتا اگر اس کے ماں باپ نترانی ہیں عیسائی نہیں بچہ عیدائی بچہ جاتا ہے اگر اس کے ماں باپ موجود ہی ہیں بچہ بھی کیا ہو جاتا ہے مجھے لیکن جو آگے تاخیر کرتا ہے اور تحقیق کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تحقیق کے ساتھ میں اپنے آبا و کے راہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو جاننے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ کیاروں کو دیکھا رب رہا چاند کو دیکھا رب کہا سورج کو دیکھا رب رہا جب تک نہیں تو حضرت علیہ السلام نے اللہ کی طرف اپنے, اپنے, اپنے آپ کو رجوع کیا تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تحقیق کریں اللہ کے رسول کے بارے میں تحقیق کریں اور قرآن مجید جہاں تک کلمات استعمال کیا ہے آپ دیکھیں گے پرانے مجید کے اندر احساس کلب ہے یا تو اجتفاق غلط ہے کیا ہے اطاعت ہے یا تو اجتباق غلط ہے اطاعت اور اجتباق آپ دیکھیں گے دنیا کے ہر انسان پر فٹ ہوتا ہے جس پر ہوتا ہے ہر انسان کے لیے فٹ ہوتا ہے دیکھیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کروایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں ان کو تکلیف نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا ربنا اننا اتعنا اے ہمارے ہم نے اپنے سرداروں کی, اپنے بڑوں کی, اتعاد کی اتعاد کرتا اور اگر ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالی نے کئی الفاظ استعمال فرمائے نہیں تو اتعاد کرتا ہے گاہ گا اگر تمہارے ماں باپ صرف اور کفر کرنے پر تم کو ابھائے تو تم ان کی نہیں نہیں تھا. اور اسی طریقے سے کریم صلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کثرت کو دیکھ کر کے آپ اجاز کریں گے تو اللہ کے حادثے سے تم کو یہ لوگ اور دوسری عدالت آئے تو فرمایا ولا تو نہ کاغیروں کی مت کرو یعنی یہ بتا رہا ہے کہ چاہے مسلمان کی کرے ماں باپ کی کرے استاد کی کرے اور سرداروں کی کرے بڑوں کی کرے اس کا عربی زبان میں حسا کی قرآن مجید نے صاف طریقے سے نش کے ذریعے فرمایا کہ اس کو اشاعت کہا جائے ابھی پرانی مجید کی بہت سی آیتیں آپ کھوک تھوڑ کر کے دیکھیں اساج الگ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب رہا اجتباق الگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جو تمہارے رب کی طرف سے جا رہی اس کا إتباع اگر تم کو اللہ تعالی سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو یعنی اور اتباع یہ دو نہیں قرآن مجید اور مبارکہ اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کے نبی صلیمایا اور کبھی نہیں آئی تو آپ کہیں گے یا ہم کہیں گے چاہے آپ اللہ کے رسول کہا جائے گا کسی غیر کی بات مانیں اس کو بھی اطاعت کہا جائے گا اللہ کی بات اطاعت کہا جائے گا دیکھیے مجید کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اشارہ اللہ, اللہ کی طرف اتعاد رسول کی طرف اتعاد ایسے مزید بہت سی ہیں اور حادضی سے مبارکہ میں بھی اللہ کے رفیع صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضی اللہ کرتے ہیں, میری امت کا ہر فرد جنت میں جاری من عبا. اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بجلد کے جس نے انکار کیا من یا رسول اللہ آپ کا انگتی آپ کا انکار کیسا کرے گا ہم کو تعلیم معلوم ہو رہا کا کہا گیا پوچھا گیا آپ کا امتی آپ کا اتباع چھوڑ کر کے آپ کی کر کے آپ کا انکار کرے گا تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جنگ زمانے آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اب جب کریم صلی اللہ علیہ اس دنیا سے رخت ہوئے تو اللہ کے ربی صلی علیہ وسلم نے اکرام کو نصیحت فرمائی اور سے فرمایا. کو انسانوں سے ممکن ہے, انسانوں سے ممکن ہے, لیکن ممکن ہے لیکن میں دو چیزیں جا رہا ہوں کتاب ہے دوسرا میری سنت ہے اور تم ہر چیز ہر چیز ہر چیز کا تو اللہ کے نبی صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں اب اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیا یا نہیں ذرا آپ اور ہم غور کریں کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سے جو الفاظ نکلتے تھے ہمارے پاس سے محفوظ ہے لوگ آئے آپ بتا سکتے ہیں کسی نبی کی بات کے ساتھ ہمارے پاس محفوظ ہے اسرائیل یاد بھی ہیں تو اس کو بھی صحابہ اس نے کنت کے ساتھ جمع کیا ہے وہ نے جمع کیا ہے تو کسی نبی کی بات کا یہ انتظام نہیں تھا نکلے اور بات کی اپنی بچوں سے بات چیت کی بیویوں سے بات چیت کی ماشرے سے بات چیت انہوں نے کی ہے کیا کسی صحابۂ گرام کی بات سڑک کے ساتھ محفوظ ہے ہمارے پاس اسی طریقے سے بات چیت کی اسے ام کرام کی بات ہمارے پاس سنت کے ساتھ ناخوش ہے اصلی اور نقلی کی پہچان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنت کے ساتھ قیامت تک محفوظ کر دیا اب ادنا کی ہر محجد جب جب کوئی تعریف کرتا ہے چار آدمی تاریخ سے نکلے کوئی آدمی پوری معلومات کوئی آدھی معلومات لے کر کیا آتا ہے کوئی قومی معلومات لے کر کے آتا ہے جی سے جی سے انہوں نے معلومات حاصل کی اس کو قلم بن کر دیا صاف ترین نے صحیح کیا کہ میں نے اس کو تاخیر کی میرے تاخیر کے مطابق اتنی انتہا تک میں نے پہنچا اس کو صحیح کہا مستن کہا رعید کہا منفرد کہا یہ ساری روایتوں کے تعلق سے صحیح ساری باتیں ہر تاخیر تاخیر کرنے والے نے, جمع... نے, جمع... نے جمع کر دی یہ کسی لیے جمع کیا ہمارے لئے جمع, کیا. کے لئے جمع کیا آنے والی امتوں کے لیے جمع کیا آنے والے لوگوں کے لیے جمع کیا اس لیے جمع کیا حضرت عیسہ کی کے لیے جمع کیا رسول ہوں گے کون حضرت عیسیٰ علیہ یا کسی امتی کے تازے ہوں گے بتائیے یہ اس لیے جمع کیا ہے کہ حضرت عیسہ کے قدیم آنے والے ہیں آئیں گے تو جس کو لے کر کے ساری دنیا میں اگر سلطہ سلطہ کی شریعت محفوظ نہ ہو تو پھر کس کی بات بتائیں گے یہ ہمارا ایمان نہیں ہے یہ غیر نبی کا فرمان لے کر کے دنیا میں اس وقت ہمارا ایمان نہیں بلکہ حضرت السلام آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بن کر کے آئیں گے اور سارے کائنات کے لوگوں کو جو دعوت پیش کریں گے وہ قرآن کی دعوت اللہ تعالیٰ نے حفاظت کروائے اور جتنے گرتے ہی سب کو ختم کر دیں گے حضرت اللہ علیہ وسلم یہ دلیل ہے لیکن کیا بتایا گیا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کو سمجھ نہیں آ سکتی جو بعد میں آنے والے کی آنے والوں کی باتیں تو ہم کو سمجھ میں آتی ہیں اور رسول کی باتیں سمجھ نہیں آتی قرآن کی اس چیز چیز کا آسان کر دیا اور کوئی اس سے رسیحات حاصل کرنے والا ہے قرآن چیز کا اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت آپ پڑھیں گے تو اس کی مٹھائش سے محسوس کر لیں گے کلام ہے اور جو کچھ مبانکات ہوئے آپ محسوس کر لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں. تو معلوم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی ضمانت کو پہنچانے کے لیے اثر کا اہتمام کرانے کے لیے نے گرام کو پیدا کیا ان میں گرام کو پیدا کیا تاکہ یہ اثرات محفوظ رہے اور مظاہرہ محفوظ رہے اور جب کبھی اطراض و اپناس سے اس کے اندر کوئی بھی آگے کی جاتی ہے تو پرانے سنت کے حامل اس کے خلاف آواز اٹھاتے اگر ہمارے پاس مخالفت کا کوئی پیمانہ ہے تو کس بنیاد پر آپ اور ہم مخالفت کریں گے ہماری مخالفت کب ہوگی جب کوئی مسلمان قرآن سنت کے خلاف کوئی بات کہے یا کوئی کرے یا کوئی دیکھے تو آج بھی کہے گا میں یہ سنت کے خلاف ایک کام آپ کو ہر چیز ہر کیجاعت نہیں ہے اگر کوئی کام سنت کے مطابق ہو قرآن سنت کے مطابق ہو کسی آدمی کو آپ بلکہ اگر کوئی مسلمان قرآن سنت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا کہتا ہے یا سنتا ہے تو آپ کو اور ہم کو حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من را اگر کوئی کردمی سننے سے کسی منکر کو دیکھے اور اس کو ایک ہاتھ سے روکے کہ روکے جیسے اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا دل میں برا دان کرتی کرے پتا کا ایمان سب سے کمزور ایمان بتایا تو میں آپ کو कर रहा हूं जहां جہاں ہماری کمزوریاں کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزور قرآن قرآن سنت تھا اگر یہ جاؤں گے تو ہم رسول پر یہ الزام دے رہے ہیں کہ آپ دنیا میں آئے تو ان کو لڑانے کے لیے آئے نفرت دلانے کے لیے آئے آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرانے کے لیے ماحول ربی کے آنے سے پڑھنے سے کے, کے, کے آپ اور چار کی تکلیف تھی یہ تکلیف پھر روز کر کے آ گئی اس کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑے تھے تب تک جمع میں مگر ان کے سمجھتے بڑا کرنا ایسی مثال ایسی تصویر ہمارے مسلمان کو ہمارے غریب سے الگ ہو اللہ کے اللہ علیہ وسلم نے سات طریقے سے تین صدیوں تک امن کا امن کا معاملہ بتایا خیر جو, کا شروع ہو. جو آج ہم فطرے میں مبتلا نہیں اور ہمارے اندر محبت نہیں،, اس سے نہیں ہمارے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہو جبکہ اللہ کے رشی صلاح نے فرمایا لا تا سلو بلا تباہی بات اے رسوانوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو ایک دوسرے سے لڑو نہ آپس میں ایک دوسرے کے بن جاؤ اللہ, کے اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن وسیع میں فرما مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہمارے اسلام کا معاملہ کب ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے حدیث کو سمجھیں گے جو مسلمان سنت کے خلاف میں اس کی اجلاس کریں گے تو ایسی صورت میں ہم مومن بن جائیں گے کا کام ہی اصلاح ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن قرآن میں طریقے سے فرما دیا ہے تو ازان کا وقت ختم ہو رہا ہے بری بار حال ہے اس لیے میں اذان کے بعد جو مخرل آنے والے ہی نماز کے ان کی تفریح سننے کے لیے آپ کو دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ سنیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت عطا فرمائے صحیح طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح طریقے پر چل کر دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی فرمائے و تو ہم لوگ جو علحیز ہیں ہم پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان اعتراضات کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دینا ہمارے لیے اجتماع ضروری ہے اس لئے ہم نے اس اجتماع کو یہاں بلایا ہے قائم کیا ہے انشاءاللہ شاء آپ اور ہم سنیں گے اگر ہماری کوئی غلطی ہے آپ ہماری اطلاع کیجئے یا اپنی غلطی نظر آتی ہے تو اپنی اطلاع کر لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے فکر پر قائم کرنے کی تو آزان آخر ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ اچھا شاء اللہ ٹھیک سوا چار خرید کی جائے گی اس کے بعد اس بات <سؤال> کی وضاحت کر رہا ہوں گا بیس لاکھ انعام جو کتاب کرناٹک شہر بنگلور کے مختلف ادلاو آزنا پھیلائی جا رہی ہے اس کتاب میں جن مسائل کا تفصیلات کیا گیا اور جن مسائل پر بہت کی گئی ہے وہ مسائل کیا ہیں بہت سماپت کر رہے ہیں اور اس کے ان کا حوالہ دیا گیا اس کو بھی ہم آپ بہت مبارک کی زبانی آپ سنی اور ہماری اپنی اصلاح اور ہماری اپنی सुधा सुधारच्छी सरात्म मस्तिन को अपनाने के लिए हम कुछ इन किताब को और बयान को सुनने की कोशिश करनी चाहिए क्या ओबार उन मसाइल को बयान किया गया جو اکثر و بیشتر جماعت والے جیت یا کام کرتے ہیں اس میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے ایک ہاتھ سے مطابق کرنا یا دو ہاتھ سے متافہ کرنا سر نماز پڑھنا کہتے ہیں نمازی سے کے دونوں بھاؤ کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں پر اٹھائے یا دھندوں پر اٹھائے نام کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے یا سینے ہاتھ باندھنا ہے آمین آہستہ کہنا ہے یا بلند آواز سے کہنا ہے امام کے پیچھے شراک کرنے کی کیا بلائی فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے کیا لڑائی اور کا دوام سابق ہے کیا طرف ہے سجدے میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے سجدے سے کھانے کا طریقہ کیا ہے زمین پر ٹیک لگا کر ہے یا بغیر ٹیک لگائیں کے اٹھنا ہے اور میں بیٹھنے کا طریقہ کیا؟ یہ وہ مسائل ذکر کیے گئے ہیں اور خیالات یا کم مسائل پر جائزہ لیے ہیں یہ مسائل کن اصولوں اور کن زرائع کی بنیاد پر تعریف کیے گئے ہیں اور ان شا حد جلال الدین کا حضرت پورے شرح کے ساتھ آپ کے سامنے کھل کر کتاب پڑھوائیں گے آپ اور اللہ اللہ سورج کے اندر یہ سمایا مَنْ شَاءَ فَيُبْنِ وَمَنْ شَاءَ الفيحن. بتا رہی ہے کہ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بات کو پیش کرتے اب نبی کے دنیا سے تشریف کیے جانے کے بعد اب امت مسلمہ کا یہ فرد منصوبی تو کی مسلمہ ہے کہ وہ قیامت تک بھی کام کرتی رہے ہک کا اعلان کرتی رہے جو چاہے سب بات کو قبول کرے اور جو چاہے سب بات کا نکال کرے تو اسی آئے کے پیچھے نظر ہم نے چاہا ہے کہ کچھ لوگوں نے حق اور پارکنگ کو گٹمٹ کر دیا یہاں تک کے پارکنگ کو حق سمجھنے لگی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آئے کے کی روشنی میں حق کو کھول کر کے بیان کر دیا جائے کتاب جو آپ کے نکاح کے سامنے ہے نام ہے بارہ مسائل اوبر کیا ہے غیر مقدین کے لیے سنہری موقع ہم نے جب اس نمبر پہ فون کیا जरा अपना अकाउंट नंबर बताइए ताकि हम ये बात क्लियर कर लेके अकाउंट में कितना पैसा है तो जवाब बड़ा मायूस कुल मिला है तो मतलब ये हुआ कि ये किताब उम्मत में मदद इतना मसाद फैलाने के लिए और हम बात को छुपाने के लिए इसलिए اس کتاب کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں حقائق سے دور کا بھی ہیں اور جگہ جگہ صرف مبالکوں سے کام ہی لگے مبالکا اچھا کا مشہور بچہ ہے آدمی غلط بات کو صحیح سمجھنے میں مجبور دو جائے مطلب شروع میں ایک بات یہ کہنی ہے کہ اہل حدیثوں کے ہاں صرف دو ہی چیزیں گز ایک اللہ کی کتاب دوسرے سنت رسوخ تیسری کوئی چیز ان کے ہاتھ ہجت نہیں ہے یعنی پہلے حبیث صرف دو چیزوں کو ہجت شرائلہ مانتے تیسری کوئی بھی چیز ہجت شرعیہ نہیں مانتے ہیں. لیکن ہم کہنا ہم مفل چار چیزوں کو وہ جیسے شرعیہ مانتے ہیں اللہ, سنت رسول اجما اور قیاد حالانکہ معاملہ بالکل الٹا ہے اہل حدیث ان چار چیزوں کو مانتا ہے اور مخلف صرف ایک چیز مانتا ہے ہم اس کو فرق کریں گے اہل حدیث ہی ان چار چیزوں کو مانتا ہے صرف ایک چیز کو مانتا ہے یہ مبارک علی جو چاروں کو مارتا ہوا اسے کہا جائے کہ جو مانتا ہے اور جو چاروں کو نہیں مانتا ان چاروں کے علاوہ ایک چیز کو مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم چاروں کو مانیں اہل حدیث ان چار چیزوں کو مانتا ہے حیب کی کتابوں میں اس کا نام ہے مسترکر کیا ہے حضرت کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں نقب ان دونوں کو اگر تم پکڑے رہے ان کے بعد تم ہر چیز گمرانی ہوگے اور وہ او دو چیزیں کیا ہیں ساتھ پتا کیا گیا ہے کتاب اللہ وہ سنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت اور قرآن حدیث ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس تو اس حدیث کے پیش نظر اہل حدیثوں کا یا کلا ہے کہ قرآن مجھے شرعیہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کی احادیث اور سلسلے میں حدیف موجود ہے اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللہ امتی او قال امت من ومن <روالدنی> موجود ہے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شاخ فرمایا کہ میری امت یا رامی شک ہے کہتے ہیں کہ امت محمد मोहम्मद सलाम की उम्मी ये कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती ऐसा नहीं हो सकता की बहुत सारे लोग किसी गुमराही के ऊपर जमा हो जाए इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग अगर किसी चीज पर जमा हो जाए تو اسے قبول کیا جائے گا اس حجیب کی روشنی رسول اللہ علیہ وسلم فرما دیا میری امت جب گمرہ پر جمائی نہیں ہو سکتی اس کا مطلب محمد جیت پر اجماع کروئے. تو وہ تلالت نہیں ہے ہدایت ہے وہ یاد آئے حجیز کیسے کر سکتا ہے ہجما کا سب تو حدیث کو موجود ہے دویا. اہل حبیب اداب اللہ کو بھی حجت شرعیہ مانتا ہے سنن کے رسول کو حجت شرعیہ مانتا ہے شرعیہ مانتا ہے ابھی میں تفصیل بتاؤں گا اجرت شرعیہ مانتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اہل عزیز سیاح کو مانتے ہی نہیں अरे جب سیاس حجیب سے ثابت ہے تو اہل حجیب کر کرنے سے کر سکتا ہے آیات تصبوت حدیث میں دلیل دلیل نکھر انا بیوریتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقال الخیر لرجل اجر و لرجل اجر و لرجل اجر و علی رجل اجر فا اما اللذی لہو اجر فرجل ربطہ سبیل اللہ فا اطالا فما اطالا فی تیلی هذالک المارجی الروضه كانت مكانه ولو انها قطعت اليها فكنت شرفا وشرفين كان صاربا او الروضه حسنا اليوم ولو انها ما رغبنا ان بشيمت من ولد ينتصب لي وهي لذالك کیا الا مطلب حضرت گھوڑے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ تین گھوڑے ہیں ایک گھوڑے میں نہ تو خام ہے نہ اداب ہے اور ایک گھوڑے میں اداب سے عضاف ہے گھوڑے تین طریقے کے ایک گھوڑے میں صرف ایک گھوڑے میں صرف اداب اور ایک گھوڑے میں نہ آداب ہے نہ ثواب ہے وہ گھوڑا جس میں اللہ نے ثواب رکھا ہے وہ گھوڑا کون سا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھوڑا جو اللہ کے راستے میں بارے میں کچھ نہیں نازل کیا ہے سوائے اس جامع اور بے نظیر آیت یعنی کے بارے میں اللہ تعالی تعالیٰ نے میرے اوپر کچھ نازل نہیں پڑھایا آپ کو بہت بات ہاں ایک آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے کیا میامکال ضرورت خیر ومیا مل نمکال ضرورت شر جو آدمی ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا ان کو اور جو ذرہ برابر بلا کرے گا وہ بھی ان کو دیکھ لے گا دیکھ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ گروں کے بارے میں یہ جی حکمر آپ نے خیال فرمایا کہ گھوڑوں کے بارے میں جو بات میں نے کہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے بتانے کی وجہ سے کہی ہے لیکن گروں کے بارے میں میرے اوپر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے ہاں ایک آیت کے پیش نظر میں ایک بات کہہ سکتا ہوں وہ آیت کیا ہے جو ذرا برابر کھلائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी उसको देख लेगा कहने का मतलब यह है कि गधों के बारे में भी वही हुक्म है कि अगर कोई गधा पालता है अन्द्र के रास्ते में चलाने के लिए तो उस गले पै करें वो गधा पाइसाइड को तो और अगर कोई गथा पालता है कमर और रियादाय की वजह से तो फायदा हो और अगर कोई गधा पालता है رسک حاصل کرنے کے لیے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ کا پھیلانا پڑے تو یہ گدھا ہے نہ تو ہزار ہے نہ تو دیکھیے گدوں کے بارے میں کوئی حکم حاصل نہیں ہوا اور آپ نے قیام کرتے ہوئے خاص کردوں کے اوپر بھی کوئی حکم لگایا تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مانا نہیں جان یا قیابن جبکہ ہدی کے ساتھ میں کی جو مشکل ہے آپ رائے میں یہاں پر جوابات سے کیا ہوا چاہیے جواب سمجھنے کے لیے سوال کیا جانا سوالوں کو جواب دے رہے ہیں نا ہمارے اس میں بارہ سوالات بالکل منعقد ہے ایک ایک سوال آپ پڑھ کے پہلے عوام کو سمجھائے جو اس کا نمبر اول مسئلہ قیاس کا ہے آپ اس سے پہلے سے بیان فرمائیں وہیما کے نزدیک کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں سیڑھی میں جو جو سوال ہے آپ کے طرف سے تو ہم کو so, سوال کیا آپ جو اپنے احباب کو لیا ہیں آپ ہرائے مہربانی انہیں سمجھائی ہے کہ آپ کے نام سے جو کتاب شاید کی گئی ہے سارے کرناٹک کے اندر پھیلائی گئی ہم کبھی آ کر آپ کے دروازے پر کبھی کسی قسم کا شور ہو رہا نہیں ہم اپنے لوگوں کے لیے جو ان مسائل اور اس طریقے کو جو سمجھ نہیں پائے ہیں ان کو سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں آپ برائے مہربانی اطمینان سے بیچ رہیے ان سوالات کا اطمینان سے جواب آپ کو دیا جائے گا mari ke na abhi gira nahi nahi hum bol de جتنے ساتھی آئے ہیں وہ قانونی کا لحاظ رکھ کر کے سننے کی کوشش کرے بھائی کیا مسئلہ ہے اگر کوئی بولنا چاہتے ہیں آپ میرے سے کوئی نہیں پوچھیں گے یہاں جماعت کرنا ہے ان میں سے میں بول <سؤال> رہا ہوں بولیں گے خیال اور, <سؤال> اور اگلے حدیثوں کے ہاں صرف دو چیزیں اور جیسے شریا ہیں سوال یہ ہے <سؤال> کہ کیا یہ سچ ہے کہ ہم لوگ اجماع اور خیال کو نہیں مانتے میں نے ابھی چار احادیث پیش کی ہیں پہلی حدیب کی حضرت, اللہ علیہ لیا. حضرت کی ہے. جی میں چاہتا ہوں کتاب الریب کے حضرت ابو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں کے بعد تم گمرہ نہیں ایک تو اللہ کی کتاب ہے دوسرے میری سند اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ تم یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس بہت گمرال جائیں اس حقیقت بات کو یہ معلوم ہوا کہ دو چیزیں مجھے دشائی ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرے سنت رسول معاملے میں حقیصی ملی حضرت کہ میری امت ذرا بھی وہ شک ہے کہ امت محمد نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمرہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی یعنی امت کی اکثریت کسی غلط بات کے اوپر جمع ہو ہی نہیں سکتی اگر امت کسی بات کے اوپر اجما کرتی ہے تو وہ ہدایت کو ہے فرمایا گیا کہ ضلالت کے اوپر عمر جمع نہیں ہو سکتی تو ضلالت اوپر جمع نہیں ہو سکتی اوپر